بسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد للہ عبد العلمین اجمائین گزشتہ سے نیت سے جو انسان عمل کرتا ہے اس کے انسان کو کون سے ثمرات دنیا اور آفت میں نصیب ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ اور ثمرات جب انسان اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا اسے نصیب ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے یہی بات صحابہ کرام کو سمجھائی گی جب انسان اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب بھی بنتا ہے اور اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوتا ہے ان اللہ خالصی وجہ اللہ رب العزت اسی عمل کو پسند کرتے ہیں اسی عمل کو قابل قبول سمجھتے ہیں جس کا مقصد یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے تیسرا فائدہ انسان جب اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے تو وہ عمل انسان کے دنیا اور آخرت میں برکت کا باعث بن جاتا ہے ارشاد ربانی ہے جو انسان آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالی اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو محفوظ اللہ نے کر لیا ہے اور جو انسان دنیا کے لیے ہی کرتا ہے اس کا دنیا میں جو, جو ملنا ہے مل جاتا ہے پنا الہو فی القل و لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا کس طرح انسان کے عمل میں برکت آتی ہے دنیا اور آخرت میں صحیح مسلم کی روایت جو آپ سن چکے ہیں ایک شخص کہنے لگا آج رات صدقہ کروں گا صداقتی فی علی سیرک رات کی تاریخی میں خفیہ صدقہ کرنے نکلا اور ایک چور کو صدقہ لے کے واپس آ گیا تحد لوگوں نے باتیں کی تو صدق نقال تیرک دیکھو ایک شخص آیا ہے اور چور کو صدقہ لے چلا گیا اب چور تو صدقے کا مجھ نہیں لیکن اس شخص نے خلوص نگیت سے یہ مال پیش کیا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چور ہے پھر کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا فخر یعنی سو دفاع تھی تو وہ باہر تھی اور ایک بتکار عورت کو صدقہ دے کے واپس چلا گئی لوگوں نے پھر باتیں کی لیکن اس کے لیے تو خالص ہے۔ پھر کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا تو خواب جب اسدہ کی ونا پھی یہ دن بھی صدقے کے لیے نکلا اور ایک غنی انسان کو ہی صدقہ دے کے واپس آئی لوگوں نے پھر باتیں کی اللہ تعالی نے جب اپنے بندے کی یہ بات سنی اللہ کلحم جو اعلی سیر و اعلی ع غنی اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کو دلا دے میرا مقصد تو یہ تھا کہ تو تاضی ہو جائے جواب ملا اندو کیا فقد قبلت میرے بندے تینوں راتوں میں جو ت نے سکا کیا خوش ہو جا ہو تو میں نے قبول کر لیا بولا اللہ سر یہ سعفی ہے تھا تو یہ چور لیکن خلوص نیت سے نہیں اچھے پیش کیے گئے مال کو اس نے استعمال کیا زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہوا اور نیک انسان بن گیا فور برکت آ گئی معاشرے وہ لان لگنا نہیں ہے اسٹائپ کو بھی رن عورت کچھ کھاتی تو ہوگی زندہ رہنے کے لیے لیکن تیرے خلوص نیت سے نہیں اچھے پیش کیے گئے مال میں اتنی برکت ہے کہ وہ اپنی ان گناہوں سے طائبہ ہوگی غلام الغنی یافی الفق ایسا اللہ تھا تو یہ شخص امیر جس کو تو نے صدقہ دیا تمہیں تو نہیں پتا تھا لیکن بخیل تھا اس مال کو جب اس نے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی خرچ کرنے کی توفیق سے نواز دیا تو نیت جب انسان کی خالص ہوتی ہے تو اللہ کی لذا بھی ملتی ہے عمل بھی قبول ہوتا ہے اور دنیا اور آخت میں برکت بھی ملتی ہے بلکہ جب انسان کی نیت خالص ہو جائے تو اس کی عادت عبادت بن جاتی ہے سونا انسان کی عادت ہے کھانا بھی پینا انسان کی عادت اور ضرورت ہے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا عادت اور ضرورت اور واجب ہے ہر شخص انسان ہر انسان خرچ تو کرتا ہے لیکن نیت جب خالص ہو تو اللہ عادت کو اور ضرورت کو بھی عبادت بنا دیتے نن ایسا سرواش ہے وہ قوم سلی نے لئی جو رب شخص رات کی تاریخی میں سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف آتا ہے اور باوزو ہو کے آتا ہے ذکر و اسکار کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے میرے مالک رات کی تاریخی میں جس سے ہم کلام ہونے کی لذت ہی کچھ اور ہے اے اللہ مجھے بھی یہ حلاوت نصیب فرما فرمانی اور سو جاتا ہے سوتا وہ بھی انسان ہے جس نے وضو نہیں کیا جس نے ذکر و اسکار نہیں کیا اور یہ بھی سویا فرق کیا ہے یہ شخص ہو گیا ساری رات سکون کے دن سویا رہا صبح کا وقت ہو جاتا ہے بیدار نہیں ہو سکتا فغل اگر تو آئینہ حتیاؤس بہت صبح ہوگی اور بیدار نہیں ہو سکتی اللہ حرد عزت فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان افراد سے کتی ولا ہوں نوا فرسو اس کو سلایا کس نے یہ سویا رہا لیکن اس کی نیت تو تھی نا نیت کے مطابق اس کے نام اعمال میں رات کا قیام قیامت لکھ دی جائے وہ کیا رہتا وہ مصد پسند علیہ وجل یہ چار اور چھ گھنٹے اس نے آرام کیا ہے لوگ تو سب کرتے رہے یہ نہیں کر سکا اس کی نیند کو ہی اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے یا کے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اور یہ وہ بات ہے جو کسی کی سمجھ میں آ جائے تو وہ اللہ کے مقربین کے میں شامل ہو جاتا ہے بلا رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ چلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دخل تو جنت میں جنت میں داخل ہوا فسمعت ہے تو خرچ فیصل میں نے قدموں کی آہٹ سنی میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا ہے بلال یہ بلال رضی اللہ تعالان ہے جو چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی گئی کون سا عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کون سا عمل تم سمجھتے ہو کہ میں بہت اچھا عمل کرتا ہوں اور اس کا مجھے بڑا عزر ملے گا کہا آپ نے ہی تو بتایا تھا نہ آئندہ کاٹے اللہ کی سد دو عمل کرتا ہوں ہر وقت اپنے آپ کو با وزو رکھتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو دو رختیں پڑھ لیتا ہوں یہ عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ ہر وقت انسان اپنے آپ کو باوجود رکھے جس طرح بلال دنیا میں چلتے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی یہ مقام آج بھی مل سکتا ہے اور یہاں میں انتہائی ادب سے کہنا چاہوں گا طلب علم کے لیے جو نکلتا ہے کبھی بھی کلاس میں بیٹھنے والا پڑھانے والا اور پڑھنے والا اس کو وزو کر کے ہی بیٹھنا چاہیے اور انسان لہر و نہار کی مکروحات یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے آپ کو باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے تو یہاں تک فرمایا نیت جب انسان کی خالص ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نصرت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے انما وہ سلا وہ اخلاق سے یہ سسکٹی ہوئی امت یہ پریشان حال امت آج کیا کچھ بولتی اور سوچتی نظر آتی ہے لیکن کبھی بھی اللہ تعالی کی نصرت نازل نہیں ہوگی جب تک تین کام نہیں ہوں گے دعوتی ہے وہ سوارتی ہیں وہ اخلاق ہیں جب ان کی نیتیں خالص ہو جائیں گی نمازوں کے پابند بن جائیں گے اور ان کے اندر مسلمانوں کی خیرخائی اور ہمدردی ہوگی یہ دعا اور دعوت کا اہتمام کریں گے لوگوں کو جنت کی دعوت لوگوں کو قرآن کی دعوت لوگوں کو محبت اور بڑے کے احترام اور چھوٹے کے شفقت کی دعوت جب یہ مزاج بنے گا سی رن ناشک